بغداد کو چنگیزیوں نے مغربی اور شرقی طرف سے گھیر لیا بغداد میں مسلمان فوجی انتہائی قلت اور ذلت کی حالت میں تھے جو کہ کل کے کل صرف دس ہزار گڑ سوار تھے اور بیچاروں کو اس حال تک پہنچا دیا گیا تھا کہ وہ سڑکوں پر بازاروں پر مسجدوں کے دروازوں پر بھیک مانگتے ہوئے نظر آیا کرتے تھے حتا کہ شعراء نے ان کے اس حال پر مرثیے لکھے ہیں اور دردناک شعر کہ مسلمان فوجیوں کا یہ حال ہے وزال ابنگی اور یہ سب کچھ ابن العلقمی رافضی کے مشورے کی بنیاد پر ہوتا رہا ہے یہ ایک انتہائی درجے کا خبیص انسان تھا بغداد جب سے قائم ہوا ہے اس وقت سے اس وقت تک جب کہ تاتاری اسے روند رہے تھے اتنا بڑا خطرناک اور تباہ کن واقعہ نہیں پیش آیا تھا کہ بغداد کے مسلمانوں کا خون پانی کی طرح بہایا جا رہا تھا ان کی عزتیں لوٹی جا رہی تھی ان کی عصمتیں تار تار ہو رہی تھی علماء کو قتل کیا جا رہا تھا دریائے دجلہ اور فرات کا پانی جو ہے کتابوں کی سیاہی سے سیاہ ہو چکا تھا اور مسلمانوں کے خون سے لال لال ہو چکا تھا یہ سب کچھ اس وزیر کی وجہ سے ہو رہا تھا اور تاریوں کی خدمت میں سب سے پہلے حاضر ہونے والا خائن اور غدار یہی ابن العلقمی تھا جو اپنے خادموں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ اس کے سامنے پیش ہوا اور پھر اس نے خلیفہ کو مزید پریشان کرنے کے لیے ایک اور چال چلی خلیفہ کو یہ دلاسہ دیا اور تسلی دی کہ ہم ہلاکو خان سے بات کرتے ہیں اور عراق کا نصف خراج ہلاک و خان کو دیتے ہیں ہو سکتا ہے اس طرح وہ اپنی فوج لے کر یہاں سے چلا جائے ان کی فوج دو لاکھ گڑ سواروں پر مشتمل تھی اب بات کرنے کے لیے خلیفہ کو ہلاکو خان کے پاس خود حاضر ہونا پڑا دیکھیے کتنی بڑی بے عزتی تھی جو ایک شیعہ وزیر کے ہاتھوں ایک مسلمان خلیفہ کی ہو رہی تھی چنانچہ وہ جو بڑے بڑے اہل الحل والعقد تھے قاضی تھے علماء تھے فقہات تھے صوفیاء تھے اور بڑے بڑے عمرا تھے اکابرین تھے ان سب کو خلیفہ مستنصر باللہ اپنے ہمراہ لیے ہلاکو خان کی طرف چل پڑے ہلاکو خان نے ان میں سے جو کہ تقریباً سات سو کے قریب علماء فقہ قزات اور اکابرین تھے صرف سترہ آدمیوں کو آگے جانے دیا بقیہ جو تھے ان سب کو اپنی سواریوں سے اتار لیا گیا اور ان کا خون بہایا گیا سب کے سر کاٹ دیے گئے ہلاک و خان کے سامنے خلیفہ کو حاضر کیا گیا کہا جاتا ہے کہ ہلاک و خان کے دربار میں خلیفہ کی جو ذلت اور توہین ہوئی اس کی وجہ سے خلیفہ کی زبان تک بند اور گم ہو چکی تھی اب ایک طرف آپ دیکھیے یہ خواجہ نصیر الدین توسی لعنت اللہ علیہ اور وزیر ابن العلقمی لعنت اللہ علیہ ان دونوں نے خلیفہ کو یہ مشورہ دیا تھا کہ عراق کا جو نصف خراج ہے یہ دے کر ہلاک خان سے جان چھڑائی جائے دوسری طرف انہوں نے ہلاک خان کو یہ مشورہ دیا کہ بغداد کو فتح کیے بغیر یہاں سے واپس ہرگز نہیں جانا آدھے پر اگر تم راضی ہو گئے تو یہ تو چند سالوں چلے گا اور اس کے بعد پھر یہ اپنی حکومت کو مضبوط کر لیں گے اس لیے تم یہاں سے کسی بھی حالت میں نہیں جانا ہلاک خان کا یہ عقیدہ اور نظریہ تھا کہ مسلمانوں کا یہ جو خلیفہ ہے یہ چونکہ بہت ہی عظیم رہبر ہے اور بڑا انسان ہے اس کا قتل کرنا ہمارے لیے وبال بن سکتا ہے عذاب بن سکتا ہے چنانچہ وہ مسلمانوں کے خلیفہ مستنصر باللہ کے خون میں ہاتھ رنگنا نہیں چاہتا تھا لیکن ان دونوں وزیروں نے ہلاک خان کو یہ پٹی پڑائی کہ خلیفہ کو قتل کر دیا جائے تو یہ مسئلہ جل نمٹ جائے گا چنانچہ اس نے خلیفہ کو ایک بوری میں بند کر دیا جس میں سانس گھٹنے کی وجہ سے خلیفہ کی موت واقع ہو گئی اس لیے کہ چنگیزیوں کا تتاریوں کا یہ عقیدہ تھا نظریہ تھا کہ اگر کسی قوم کے کسی بڑے بادشاہ اور رہنما کو قتل کیا جائے اس کا خون بہایا جائے تو اس سے بڑی مصیبت پیدا ہوتی ہے انہوں نے خلیفہ کا خون بہائے بغیر ان کو قتل کر ڈالا اور بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ ان کو گلا گھونٹ کر قتل کیا گیا ہے اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ان کو پانی میں پھینک دیا گیا جہاں وہ غرق ہو کر خالق حقیقی سے جا ملے وہ یو قال ان اشارہ بے قتل الوزیر ابن القمی و نصیر یعنی جن لوگوں نے خلیفہ کے قتل کا مشورہ دیا تھا اس میں ایک وزیر ابن العلقمی اور دوسرے نصر الدین توسیع سر فہرست تھے مقصد میرے بھائی سو چھپن ہجری میں چنگیزیوں نے بغداد کو مکمل طور پر اپنے قبضے میں لے لیا تھا اور مسلمانوں کا خون پانی کی طرح بہایا تھا اور لاکھوں کی تعداد میں کتابیں نکال نکال کر جلائی گئی تھی اللہ تعالی خلیفہ کے گناہوں کو معاق فرمائے اور ہمیں اللہ تعالی عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جب جب ہم شریعت کے مطابق چلتے ہیں تو اللہ تعالی ہمیں عزت دیتے ہیں اور نعوذ باللہ جب طبیعت کے موافق چلنے لگتے ہیں تو اللہ تعالی اس عزت کو ذلت میں بدل دیتے ہیں علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ تعالی نے خلیفہ کے بارے میں یہ لکھا ہے کہ تاتاریوں نے انہیں انتہائی مظلومانہ حالت میں قتل کیا اس وقت ان کی عمر چھیالیس سال چار مہینے تھی اور پندرہ سال آٹھ مہینے چند دن ان کی خلافت رہی اللہ تعالیٰ ان پر رحم کرے اور ان کو اچھا ٹھکانہ آتا فرمائے کر دیا گیا اور ان کی تین حقیقی بیٹیوں کو بھی باندی بنا لیا گیا وما ادری ممبل محاد الملوم یہ بات سمجھ میں آنے والی نہیں ہے کہ اس مظلوم پر کس نے ظلم کیا ہے ہلحمت امہو ابال ہی ہی ام پر ظلم کیا یا انہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا اور اپنی ماتحت پر ظلم کیا سبحانہ ربینہ القائل فکل اخذنا بیدمبی ہر قوم کو ہم نے اس کے گناہوں کی وجہ سے پکڑا ہر قوم کو ہم نے اس کے جرم کی وجہ سے پکڑا فمی ارسل علیہ حاصبہ چنانچہ کسی پر تو ہم نے سخت تیز آندھی بھیجی امن ہمن اخرت سیاح اور باز کو چیخ و پکار نے آ لیا من ہم خسفنا بھیل ارب اور بعض کو ہم نے زمین میں دھسا دیا امن من اغرقنا۔ اور بعض کو ہم نے غرق کر دیا وما كان اللہ غلوم اور اللہ کو مناسب نہیں تھا کہ ان پر ظلم کرتا ولا کن کانفس لیکن وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کیا کرتے تھے میرے بھائیوں اور میری بہنوں ہمارے لیے عبرت کا مقام ہے کہ وہ خلافت جو صدیوں تک چلتی رہی آخر رافضیوں پر اعتماد کے نتیجے میں اور خلیفہ کی نامناسب تدبیروں کے نتیجے میں ختم ہو کر رہ گئی اور دوبارہ کبھی بھی, بھی ابا خلافت اپنے اصلی حالت پر نہ آ سکی ہاں برائے نام ان کے خلافت مملوکوں کے زمانے میں جاری رہی جو کہ 922 ہجری تک قائم رہی میرے بھائیوں میری بہنوں ہمارے لیے ان واقعات میں بہت ساری عبرتیں ہیں ان عبرتوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ دشمن اسی وقت ہم پر غالب آتا ہے جب ہم آپس میں لڑنے بڑھنے لگتے ہیں جب مسلمان ممالک خانہ جنگی میں گھر جاتے ہیں تو بیرونی دشمن انتہائی آسانی سے انہیں لکمہ منا لیتے ہیں آج ہمارے لیے یہ مقام عبرت ہے کہ ہمارے اوپر جو حکومت مسلط ہیں یہ کیا صلیبیوں کے خلاف لڑتی اور کیا ان کی فوجیں سلیبیوں کے خلاف مقابلہ کرتی بجائے اس کے یہ اپنے ہی مسلمان بھائیوں اور بہنوں کو پکڑ پکڑ کر سلیبیوں کے حوالے کر رہے ہیں یہی وجہ ہے کہ یہ حکومتیں آہستہ آہستہ زوال پذیر ہو رہی ہیں اور انشاءاللہ یہ تعوتوں کی جو حکومتیں ہیں یہ زوال پذیر ہوں گی اور مجاہدین کو انتہائی حوصلے کے ساتھ اور انتہائی حسن تدبیر کے ساتھ اور انتہائی اچھی شرعی سیاست کے ساتھ آگے بڑھنے کی کوشش جاری رکھنی چاہیے انشاءاللہ اللہ اللہ جل جلالہ ہمیں ان فاسد اور ناپاک حکومتوں کی جگہ اچھی اور پاکیزہ حکومتیں عطا کرے گا ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے راہ میں قربانیاں پیش کریں اور اللہ تعالیٰ کی شریعت کو قائم کرنے کا عہد کریں انشاءاللہ اللہ اللہ تعالیٰ ہمیں عزت دے گا جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے صلیف صالحین کو عزت دی تھی اور اگر ہم خدا نخواستہ اپنی طبیعت کی پیروی کریں گے تو اسی طرح ناوز باللہ ہمیں بھی ضلعت دیکھنی پڑے گی جس طرح کے ہم سے پہلے لوگوں نے ضلعت دیکھی ہے اللہ تعالی ہم سب کے حال پر رحم فرمائے اور اللہ تعالی ہمیں سچی اور سچی اسلامی حکومت عطا فرمائے اچھے اور سچے عمرا عطا فرمائے وصل اللہ تعالی خی خیر قی محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته